ڈر جاتے سر ہاں رسول اللہ حضور کو پسند نہیں جب بات حضور کو پسند نہیں ہم کیا کریں لیکن جب آپ نا آپ اندازہ کریں صحیح روایات کھول کے دیکھیں کہ یہ شرف بھی اللہ نے عورت کو دیا تھا کہ بیبیاں کہتی ہیں حضور کی ازواج متحرات کہتی ہیں امہات بہات میں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیبی فاطمہ بجلی جاتی تھی کعبہ رسول اللہ حضور کھڑے اندازہ کریں مقام عظمت کا کہ بی, بی فاطمہ آئے حضور اللہ کا نبی کھڑا ہو جائے اور جب حضور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے قامت فاطمہ تو بی, بی فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے یہ شرب بی بی فاطمہ کو ملا کہ جس کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے اور وہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائے حتیٰ کہ ایک دفعہ جو حضور تشریف لے گئے تو بی بی فرماتی ہے کہ حضرت علی بھی لیٹے ہوئے تھے میں بھی لیٹھی ہوئی تھی اور حضور تو لائے ہم جلدی سے اٹھنے کے لیٹے رہو بس میں تمہیں اسی طرح خوش دیکھنا چاہتا اور آگے حضور دربیان میں بیٹھ گئے بی بی سیدہ بیدہ فاتح رضی اللہ تعالی ادھا فرماتی ہے کہ پابا تو بردا کا ہے حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک جو تھی وہ میرے سینے کو محسوس ہو رہی ہے نا آلتی پالتی مار کے تو آپ کے پاؤں ادھر حضرت علی کو لگ رہے ہیں ادھر دیدی فاطمہ کو لگ رہے ہیں تو سید فاطمہ دہرا کا یہ مقام ہے کہ کام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح حضور پاک نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم رحمت دعالم رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ کمل امین نفری جل ولم اکم البل نسائی اربا حضر نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں میں بھی بڑے بڑے کابل بھیجی ہیں لیکن عورتوں میں چار کامل جو عورتیں گزری ہیں یعنی جن کے کمال کا خبر کون دے رہے ہیں وہ حقبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عورتیں کمال والی صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی عورتیں فرمایا ایک تو آسیہ بنت مزاحم آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت تقویل اور فرمایا اس کے بعد مریم ابن عمران اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وجہ کسی کہ اللہ نے ان کو کمال عطا یعنی ان میں کون ہے بی بی آسیہ جو پھرا ان کی بیوی بی؟ آسیہ بنت وزا ہے اور دوسرا مرتبہ جو ہے وہ کس کو ملا بی, بی مریم یعنی ان میں علیہ السلام اور فرمایا کہ خدیجہ خدیجہ تب ان تک خدیجہ جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدی امہات المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ الہباض اور دیدی فاطمہ اور اسی طرح بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکاوت جو ہے یعنی ذہن شناسائی سوچ اور پہچان یہ بڑی دی ہے لیکن جو مقام اللہ نے دیا تھا اس عورت کو ایک تو فرمایا کہ یہ مقام ذکاوت جو ہے ملا سیدہ زینب اپنا بی بی سیدہ خدیترا اور دوسرا جس کو ملا اختہ موسا علیہ السلام ام قرسوم اور تیسرا جس کو ملا ابن ابنتا شعائب حضرت شعائب علیہ السلام پیغمبر کی جو بیٹیاں ہیں اللہ نے جو ان کو زکا دی جو ان کو علم دیا جو پہچان دی فرمایا کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر زندگی باقی تو انشاءاللہ شاء اللہ بات الحمدللہ رب للہ پران اسلام واجب السلام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں آپ کے الحمدللہ اس مسجد مستشفہ میں اور ڈاکٹرز قورم میں جو دروس کا سلسلہ ہے اور جس کا عنوان ہے عورت اور اسلام اس زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عورتوں کو زکاء فہم اصابت رائے سے نوازا ہے اس کے بارے میں میں کچھ عرض کروں گا اور اسی لیے میں نے قرآن مبارک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ من عمل من فن. جو آدمی تم میں سے عمل اچھا کرے چاہے وہ مرد ہو یا ہو. اللہ نے تفریق نہیں کی ہے کہ اگر مرد اچھا عمل کرے تو اس کو تو بدلہ ملے گا اور اگر عورت بھی اچھی آباد صالحہ کرے تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا یا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی کہ وہ عورت ہے. من عام صالح من کم منت کرم او انصال مرد ہو یا اور شرط یہ ہے کہ وہ ابو من اللہ نے فرمایا فرنح حیات الطی واہ ہم اس کو اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی دیں گے اور اور ان کے اس حسنِ عمل کا قیامت میں بھی ہم بدلا دیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ یہ مرد ہے یا اور اسی ضمن میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں بھی کتنی فہم اور کتنی ذکاوت اور کتنی صوابت رائے رکھی ہے کہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ بنت بنتے رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک مالدار اور شرف حسب نصب جمال اور بہت بڑی عزت و عظمت والی عورت ہے خاتون گزری ہیں سیدہ خدیجہ القبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی شادی جو ہے وہ ابھی حالہ سے ہوئی اور اس سے سیدہ خدیجہ بنت کول کی اولاد بھی ہے اس کے بعد پھر دوسری شادی جو ہے وہ عتیق سے ہوئی اور اس کے بعد جب بیوی صاحبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئے تو آپ کے پاس چونکہ اللہ نے بہت مال دیا تھا بڑی امیر اور بڑی زعب مال و حسد عورت تھی تو سیدہ خدیجت القبرار رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو تجارتی اصولوں پہ لگایا ہوا تھا ایک طریقہ بنایا تھا کہ مکے کے لوگ جو تھے جو متوسط طبقے کے غریب طبقے کے لوگ تھے ان کو بی بی صاحبہ بلاتی اور ان سے کہتی کہ دیکھو پیسہ میں لگا دیتی ہوں محنت تم کرو جو نفع آئے گا تاکہ ایک تو غریب لوگ جو ہیں وہ کسی کام میں لگ جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنا مال بھی بڑھتا رہے کیونکہ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ گردش میں رہے گی تو بڑھے اگر اس کو کسی ایک جگہ پر روک دو گے تو پھر اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے آپ پانی ہو ایک جگہ روک دیں آخر کسی نہ کسی وقت اس میں جراثیم بیماریاں بدبو آوائیں پیدا ہوں گے لیکن بہتے ہوئے پانی میں کبھی کچھ بھی نہیں ہو یہ دولت جو ہے اس کا بھی ایک بہاؤ ہے تو سیدہ خدیج القمر رضی اللہ تعالی انہا اس طرح لوگوں کو مال دیتی اور وہ لوگ جو ہیں اموال لے کے شام جاتے پھر شام سے مال لے کے مکہ آتے بیچتے اور جو رفع ہوتا وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ تقسیم کر لیتے اسی دور میں سرکار دو جہاں کی پیدائش ہو چکی ہے سردار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ سلم کی عم شباب کا دور گزر رہا ہے اور حضور کے بارے میں بھی بی بی خدیجہ روز سنتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ ایسے جوان ہیں ایسا کردار ہے صداقت ہے دیانت ہے امانت ہے جمال ہے کمال ہے تو بی بی صاحب ابھی سنتے سنتے انہوں نے بھی سوچا اور ایک دو دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تو بی بی خلیجہ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قریش میں سے ہیں بنی ہاشم میں سے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کوئی شان دید. اب یہ دیکھیں سیدا خلیجہ کی پہچان رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک تاریخ میں اور بھی واقع آتا ہے کہ سرکار دو جہاں کے والد جو تھے عبداللہ وہ ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے اور سرزمین مکہ کے بالکل یعنی مکہ شہر میں کسی ایک, ایک قریب کے قبیلے میں سے گزر رہے تھے اور وہاں آپ کو پیاس کا احساس ہوا تو آپ تصیف لے گئے اور کسی جو بھی گھر تھا اس سے پانی مانگا تو پانی آیا اور ایک لڑکی اندر سے خوبصورت باجوال نکلی اور بلاکل بغیر کسی شرم کے بغیر کسی جھجک کے آئی اور عبداللہ سے کہنے لگی کہ تم اسے شادی کرو تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں اس نے کہا میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں انہیں کہا کہ یہ بات تو میں پھر اپنے بزرگوں سے اپنے گھر والوں سے جا کے کہوں گا میں کروں گا یہ ہمارے یہاں تو ہے کہ بچے خود فیصلے کر دیں ہمارے قریش میں یہ عادت نہیں ہے یہ معاملات بڑے طے کرتے تم نے کہا بہرحال میری آفر جو ہے تمہیں موجود ہے جا کے مشورہ کرو اگر تمہارے والدین راضی ہوں تو پھر میرے گھر میں شادی کا پیغام دے تم عبداللہ ابن اپنے عبد المطلف ہو نا ان سے کہا وہ آئے آگے انہیں اپنے ابا سے کہا عبد المطلف سے کہا کہ میں فلاں قبیلے سے گزرا اور فلاں لڑکی نے مجھے خود آگے کہا کہ شادی کرو تو عبد المطلف حیران ہو گئے کہنا کہ عبداللہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سمجھداری سے کہا عجیب بات ہے ابے کے سامنے باپ کے سامنے میں ایسی بات غلط کہوں گا اس نے کہا میں ایک منٹ بھی دیر نہیں لگانی چاہیے جلدی کرو وہ تو ایک اتنا بڑے خاندان کی عورت ہے ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے کہ اس کے لیے تو عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے بیٹوں نے پیغام دیا ہے وہ قبول ہی نہیں کرتی کسی کو یہ تمہاری خوش ہے کہ تمہیں وہ خود آگے پیغام دے رہی لیکن ایک بات سوچ رہے کہ ایسی بات رہو کہ عبد یہ مطلب اس وقت مکے کا سردار ہے کسی کے دروازے پہ جا کے خالی آئے تم سوچ لو کہ وہ لڑکی اپنی بات پہ پکی رہے گی پکی رہے نہ رہے مجھے نہیں پتا مجھے اس نے کہا تو دو دن تیاری میں لگ گئے دو دن کے بعد عبد المطلف اپنے بیٹے کو عبداللہ کو لے کے اور ساتھیوں کو لے کے اس دروازے پہ, پہ پہنچے اس گھر میں پہنچے اس سردار کو جا کے پیغام دیا کہ ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس نے کہا کہ احلن وسلن مرحبا میرے لیے تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عبد المتلف میرے گھر پہ آئے سردار مکہ میرے دروازے پہ آئے اور قریش کا اور بنی ہاشم کا سب سے بڑا میرے دروازے پہ آئے اس سے بڑا میرے لیے فخر کیا ہوگا لیکن اس نے کہا ایک اصول ہے کہ اپنی بیٹی سے بھی مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ میں اپنی بیٹی کی سزا دوں اور شادی تو اس نے کر دوں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تو ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ اتنے بڑے سردار ہیں شرم کی کیا بات ہے اس نے اندر پیغام بھیجا اور بیٹی کو بلا لیا بیٹی جب آئی تو اس نے دیکھا اس نے پوچھا کہ عبداللہ سے شادی کرنا تم چاہتی ہو میرے لیے تو اعزاز ہے لیکن تم اصل میں تو رشتہ تم نے کرنا ہے شادی تم نے کرنی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے اس نے کہا کہ نہیں مجھے منظور تو عبداللہ اللہ جوش میں آ گیا اگر قرائش کے انہوں نے کہا کہ بن سلا ابو تلاب شرف تم ہماری عزت سے کھیلنا چاہتی ہو جانتی نہیں ہو کہ ہم کون ہیں کیا کہہ رہی تم نے مجھے آفر کیا میں نے تو تمہیں پیغام نہیں دیا تم نے مجھے دو دن قبل خود آ کے کہا ہے میں شادی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ عبداللہ اللہ ناراض ہونے کی بات تھی میں نے کہا ہے لیکن اس وقت جو تیرے چہرے, چہرے میں چمک تھی نا وہ آج غائب ہے معلوم ہوتا ہے وہ تمہاری کوئی پہلے بھی بیوی ہے اس نے کہا میری بیوی تو ہے پہلے آپ ناز ہوگا بس اس کے نصیب میں تھا میں تو اسی کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی جو تمہاری پہشانی میں نور تھا وہ آج نہیں ہے میں تو مجھ سے بھی شادی کرنا چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ اللہ وہ مجھے میرے بطن میں نصیب کرے وہ بچہ آج وہ تیرے چہرے پہ وہ چمک نہیں تھا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی اور بیوی بھی ہے اس نے کہا میری تو بیوی ہے آپ نے اس نے کہا پھر ان دو دنوں میں تمہارا بیوی سے ملاقات بھی ہوئی ہے اس نے کہا وہی اس کے نصیب میں تھا اسی لیے میں اب تمہارا رشتہ قبول نہیں کرتی یہ بندہ تھا اتنا ثقاوت جو ہے اللہ نے ایک عورت کو کہ وہ پہچان رہی ہے کہ عبداللہ کی پہشانی میں اس کی چمک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ اس کو, کو عجیب بچا دے گا عرب کیافہ شراز لوگ تھے عرب جو ہیں وہ تو اتنے بڑے کیافہ شراز تھے اسی کسی بن دیدہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا زید ابن محمد زئید ابن محمد تو وہ ایک دن حرم میں دونوں باپ بیٹا کٹھے لیٹے ہوئے تھے اور اللہ کی شان ہے کہ دونوں کی چادر جو تھی وہ پوری نہیں تھی سر کے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں ننگے تھے اور پاؤں ملے ہوئے تھے تو ایک بدو سردار گزرا دیکھ کے کہنے لگا کہ باز بازن معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں ایک دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹا سوئے ہوئے, ہوئے حضور بڑے خوش ہوئے حضور کے جب اطلاع نے کہا چلو آج تو لوگ نے تصدیق کر دی نا کہ یہ باپ بیٹا ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے میں نے تو بیٹا بنایا ہے میرا تو وہ تباہ ہے یعنی ایک عرب گزرتا ہے پاؤں دیکھ کے پاؤں دیکھنے کے بعد کہتے کہ بعد وہ آپ ان نہیں پاؤں, پاؤں, پاؤں بتا رہے ہیں کہ اس کے باپ بیٹے کے اور یہ عرب کی شناخت جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ریاض میں میں یا اتفاق سے میرا مقصد تھا کام تھا تو ریاض کی مارکیٹ میں چونکہ میں ریاض پہلے زیادہ پھرا نہیں تھا تو میرے پاس ٹائم تھا نہ کہ ریاض دیکھتے ہیں تو ایک مارکیٹ میں ہم گئے اور مختلف چیزیں دیکھ رہے تھے ایک دکان پہ جا کے جب ہم روکے تو اس کی دکان پہ ایک بوڑھا بیٹھا تھا ارب تھا اور ملو بھی یہ ہوتا تھا کم اس کی عمر کم سے کم بھی ہو تو نبے سال یا اوپر ہوگی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ آگے آئے میں آگے آیا اور مجھے ملا اور کہنے لگا کہ وہ مکہ میں ایک شیخ ہوتے تھے پاکستانی شیخ خیر محمد تم اس کے بیٹے تو نہیں ہو تو میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے مجھے دیکھا ہے نے کہا کہ نہیں دیکھا لیکن تمہارا ناک جو ہے نا وہ تمہارے باپ سے ملتا ہے میں نے اندازہ لگایا کہ تم اس کے بیٹے میں نے کہا ہوگا ابھی بات تو ٹھیک ہے تو یہ عرب کیافے میں بڑے ماہر تھے یہ غیب نہیں ہوتا یہ کیافا ہوتا پہچان ہوتا اور ان کو جیسے کہ دو بھائی تھے تاریخ میں آتا ہے جا رہے تھے کسی علاقے میں وہاں سے جب گزرے تو ان کا گزر جو ہے کھیتوں میں ہوا جیسے آپ انڈو پارک میں جاتے ہیں کبھی کبھی آدمی کھیتوں سے گزرتا ہے جب کھیتوں سے گزر ہوا تو ایک بھائی کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے یار ہم سے پہلے اس راستے سے اونٹ گزرا ہے تو اس نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک ہے اونٹ کے پاؤں پڑے ہوئے کون سی بڑی بات ہے یہ تم نے بتا دی اصل بات میں تمہیں بتاتا ہوں ملوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ لنگڑا بھی ہے دوسرے بھائی نے پھر غور کر کے دیکھا اس نے کہا صرف لنگڑا نہیں اس کو خارج کی بیماری بھی ہے اور دوسرے بھائی نے پھر غور کر کے دیکھا کہنے لگا ملوم یہ ہوتا ہے آنکھ بھی اس کی ایک کانا بھی یہ راستہ دیکھ کے کھیت دیکھ کے بتا رہے اور دونوں بھائی ہیں سگے جاتے جاتے جناب وہ وہاں پہنچے جس کھیت کے بعد جو آبادی تھی جو پوچھا انہوں نے کہ یہ کھیت کس کا ہے انہوں نے کہا فرن عرب کا ہے اس کے بعد چلے گئے انہوں نے کہا با یار تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے اسے کہاں ہیں اس نے کہا, ہاں. انہوں نے کہا لنگڑا بھی ہے کہا ہاں لنگڑا بھی ہے اس نے کہا اس کو خارج کی بیماری بھی ہے کہا ہاں خارج کی بیماری بھی ہے ہم کرا رہا ہوں اس کا اس نے کہا ایک آنکھ ہے اس کی نے کہا آنکھ بھی ایک ہے لیکن کیا بات بات کیا ہے اس نے کہا جب ہم نے دیکھا نا وہ پاؤں برابر نہیں رکھ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ لنگڑا ہے کہ ایک پاؤں تھا زیادہ نہیں جاتا ہے اور ایک پاؤں سیدھا رکھتا ہے اس کے پاؤں کے نشان بتا رہے تھے کہ وہ لنگڑا کے چل ہے اور درخت کے ساتھ اس نے رگڑے لگائے ہوئے تھے تو ملوما اس کو خارج کی بیماری بھی ہے جاتے جاتے جب درخت قریب آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خارج مٹاتا ہے اس پر بھی اس کی چمڑی کے داغ اڑے ہوئے تھے اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ خارج زیادہ اونٹ ہے تو اس نے کہا اچھا یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ کانا ہے اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کی کھائی ہوئی تھی دوسری طرف کو اس نے چھوائی نہیں تو آخر جانور کی پابندی تو نہیں دھیرا کہ ایک طرف کھا رہا ہے دوسری طرف نہیں دیکھتا تو ملوما ادھر بےچارے کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ گھاس کھائے ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اپنی باقو کا کیافے کا معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے ہوگا بالکل ٹھیک ہے یہ سامنے کھڑا ہے یہ لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے کار تو, تو یہ علم خیبری ہوتا یہ تجارت ہوتا اس کو کیافہ بھی کہتے ہیں اس کو چہرہ شناسی بھی کہتے ہیں اس کو آپ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کوئی علم نہیں ہوتا تجارب ہے کہ بھی اس کا چہرہ کتابی ہے اس کا چہرہ جو ہے گول ہے اس کا چہرہ جو ہے لمبوترا ہے اس کے چہرے کے رخسار کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اس کی پیشانی جو ہے چوڑی ہے اس کا منہ جو ہے زیادہ کھلا ہے یا تنگ دہل ہے اس سے وہ ایک علامات نکالنا ہے اس کا ناگ جو ہے سیدھا ہے ٹیڑھا ہے اونٹ کی طرح ہے طوطے کی طرح ہے جانور کی طرح ہے کس طرح ہے اس سے ان کے ایک کیا پہ پھر ہوتی ہے علم تھی یہ علمیں غائب نہیں ہوتا مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہاں کوئی بات کرو کیا جی ان کا علم غائب تھا مشکل تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو کہنے کے بعد آگے سمجھنے والے کی صلاحیت رہو تو پھر اس کا کیا علاج ہے تو بار سورت یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حضور کی زیارت کی نا تو بی بی صاحبہ کے دماغ میں بات آ گئی کہ یہ نوجوان کو نرالا ہے ایسا قریش میں پہلے پیدا نہیں ہوا اس نے کہا ویسے تحقیق کیسے کروں اس نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلایا حضور تشریف لے گئے قریش کی خاتون تھی سردار تھی سرداروں کی بیٹی تھی تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جوان ہو اللہ نے تمہیں جوانی سے نوازا ہے سید سے نوازا تم تجارت کیوں نہیں کرتے حضور نے فرمایا کہ تو میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں مال تھوڑا ہے کہ میں تجارت کروں میری تو کفارت عبد الطلب نے کی اس کے بعد چاچا نے کیا تو میرے پاس تو دولت نہیں ہے اور تجارت بغیر پیسے کی تو ہوتی نہیں وہ نے کہا پیسے میں دیتی ہوں اور بھی تو لوگ میرے سے پیسے لے جاتے ہیں آپ ابھی میرے پیسے سے تجارت سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. اب جو اس کی سمجھداری کی اور عورت کے فہم کی اور زکا کا اندازہ دیکھیں کہ جب حضور مان گئے اور پیسے دے دیے تو اس کا ایک غلام تھا میسرا بی بی خدیجہ کا غلام ہے اس نے کہا کہ میسرا بات سنو تم حضور کے ساتھ جاؤ بظاہر تو میں سمجھا دیتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی ہوں کہ آپ کا پہلا بزنس ٹرپ پہ. ہے آپ تجارت کے اثرار عموز نہیں جانتے غلام ہے تجربے کار ہے آپ کے ساتھ رہے گا کچھ مشورہ بھی دے گا کچھ مال کی حفاظت بھی کرے گا لیکن تم نے ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فیل اور حرکات اور سکنات اور ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے اور مجھے واپسی کا رپورٹ دینی میں سرا ساتھ چلا گیا اچھا بہت سارے دادر یہ کرتے تھے کہ پیسے لے کے شام چلے جاتے اور شام سے مال لے کے بیچتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بھی مال خرید لیا تو شام بیچ دیا اور شام سے خریدا مکے بیچیا ہو تو نفا اور ڈبل ہو گیا لوگوں سے لوگ جتنا نفع کماتے تھے اس سے زیادہ نفع دگنہ ہو گیا دوگنا ہو گیا کیونکہ دو مال بک گئے مکے والا شام, بکیا شام بارا مکہ میں گیا شام والا مکے میں بک گیا تو بی بی خدیجہ نے میسرا کو بلایا اور کہا کہ اور بتا اس نے کہا کہ بلّہ یا خدیجہ خدا کی قسم ہے ایسا انسان میں نے دیکھا ہے میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا صداقت میں امانت میں بیانت میں بولنے میں اٹھنے میں غریبوں کا خیال رکھنے میں مسکینوں کا خیال رکھنے میں ساتھیوں کا خیال رکھنے میں سفر میں ہر ہر بات کا لحاظ رکھنے میں ولہ مارا سرو میں نے ایسا بندہ بی بی خدیجہ سمجھ اور اسی فکر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے سوچ رہی ہیں اور ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی کہ دیکھیں کہ میں چالیس سال کی عورت ہوں دو شادیاں میری ہو چکی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب ہے اور میں اگر کوشش بھی کروں تو حضور مجھے کہاں قبول کریں گے بیوی بی نوجوان آدمی چاہتا ہے کہ کسی جوان لڑکی سے چاہیے اسی اثناء میں آپ پر جب یہ پریشانیوں کا عالم گزر رہا تھا تو آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام ہے نفیسہ تو وہ نفیسہ جو ہے سیدہ خلیجہ کے پاس آئی اور کہا کہ لماذا جا کیوں پریشان ہو کہا میں ایک بات سوچ رہی ہوں کہ محمد مصطفی محمد بنیابد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شاب ہے میں نے بڑی تحقیق کر لی ہے اس جیسا خوبیوں والا انسان نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا لیکن اب میری عمر چالیس سال ہوگئی یا میں چاہتی تھی کہ شادی کروں حالانکہ وہ جو عمر الخطاب نے پیغام بھیجا ہے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا ہے لیکن میں محمد عربی سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ پچیس سال کا شباب ہے اور میں 40 سال کی عمر کی ہوں اور پھر میرے دو پہرے خان گزر چکے تو نفیسا نے کہا کہ کیوں گھبراتی ہوا اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے بڑا شرف دیا ہے نسب دیا سب دیا ہے مال دیا ہے کون ہے بلا جو تم سے شادی نہیں کرے گا اس نے کہا کہ نہیں حضور مجھے شاید قبول نہیں کریں گے آپ کی عمر کا تقاضا کہ آپ بچے ہیں جوان ہیں اور میں میچور اور بیوہ اور پھر میری اولاد ہے نفیسا نے کہا کہ اچھا یہ بات تو مجھ پہ چھوڑ دے تو بی بی نفیسا جو ہے وقت دیکھ کر موقع دیکھ کر ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا گزر میں ٹکرا گئیں مل گئیں اور کہا کہ علامات محمد کی حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے آپ جوان آدمی بیماد میں نفیسے کیا, دی کیا دی کروں بیما دیا کیسے شادی کروں پاس پیسے ہیں کہ میں شادی کروں تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی تو اس نے کہا اچھا حضور بات سن اگر ایک عورت ہو ذات حسب ان نصب و شرف ان وال و فہم ان و دقا و, و, و تعریف اگر ایک عورت ہو حسب بھی اونچا نسب بھی اونچا شرف بھی اونچا مال بھی اونچا سمجھنے والی فہم والی عقل والی حیبت والی عظمت والی عورت اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ قبول کر لیں حضو نے فرمایا اللہ کی بندی ایسی عورت کے ساتھ بلا کون شادی کرنا قبول نہیں کرے گا ایسی باتیں کریں غریب یا لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اور آپ کی عمر میں کچھ فرق ہے تفاوت ہے عمر کا تو عزو نے فرمایا کوئی بات عمر کے تفاوت کا کیا ہے اگر ایک عورت شرف ہے اس کے اندر اس کی عزت ہے اس کا مقام ہے تو عمر کا کوئی فرق نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدی سے شادی کرنا بڑی عورت سمجھ ڈالتی وہ طریقے سے اسی بات پہ لے آئی سرکار دو عالم. صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے تعریف سے نام نہیں دیا کہ آخر میں اپنے اس پوائنٹ پہ آ گئی جو چاہتی تھی اللہ مطلب خدیجہ رنس پڑے آپ نے فرمایا میں کیا کیا باتیں کرتی ہوں فیس ابھی بھی خدیجہ مجھ سے شادی کرے عجیب. وہ اتنی بڑی امیر عورت ہے وہ تو سارے مکے کو خرید رہے اور میرے پاس مال نہیں ہے میں تو خود ابھی تارت کے گھر میں رہتا ہوں تو میرے ساتھ خدیجہ شادی کریں گے تو نفیسہ مسکرائی اس نے کہا یا رسول اللہ اگر خود خدیجہ نے ہی پیغام دیا ہو شادی کا تو پھر آپ کو قبول ہے تو میں فلیما تھا اگر تم سچی ہو تو قبول تو میں اس کے پیغام کو قبول کروں اس نے جا کے سیدہ خدیجہ سے کہا فریحت خدیجہ خدیجہ تو اتنی خوش ہوئی نا جی اس نے تو پھر پورے مکے میں اپنی دولت لٹا دی خوشی اور جب ابھی طالب کو پتا چلا تو ابھی طالب نے کہا کہ آپ محمد تم نے تو ہمارا سر فخر سے اور شرف سے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ خدیجہ تمہیں پیغام بھیج رہی ہے میں کہا کہ ہاں مجھے پیغام بھیجا ہے نفیسا پیغام لائی تو انہوں نے کہا کہ اب دیر نہ کرو بس جلدی کرو ابھی شادی ہونی چاہیے نکاح ہونا چاہیے جب خیر کا کام ہو تو خیر میں پھر رحاج رہو سر دیر نہ کرے تو فوراً را سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا خطبہ سی ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طالب نے پڑا اس زمانے میں بھی نکاح ہوتے تھے خطبے ہوتے تھے زمانہ جیت اور آپ کی شادی میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بی بی حلیمہ سادی کا بھی جریف بی بی صاحبہ بھی بنو سعد سے آئیں کہ آج میرے بیٹے کی شادی اور اس کے بعد کی لئی ارب راسن بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کو چالیس جانور دیے خوشی میں کہ یہ ہری ہے تمہارا آج تمہارے بیٹے میں چاہتے ہیں تو بی, بی ماں تو خوش ہو گئی کہ چالیس اونٹ جس کو مل جائے یعنی آپ اندازہ کریں سیدہ خدیجہ کی خوشی کا حبی اللہ تعالی تعالیٰ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے اب اس کے آپ و زکا کا اندازہ کریں پھر حضور صلی اللہ علیہ و کی اعانت کہ ایک دن حضور بہت اداس آئے بی, بی خدیجہ کے گھر میں تو بی, بی نے پوچھا کہ لماز آیا محمد کیوں آج غمگین ہے آج میں نے کچھ یتیم کچھ غریب کچھ مسکین لوگ دیکھے ہیں ان کی غربت دیکھ کے میرا دل اداس اتنی غربت یہ کھانے کو نہیں ہے بھوکے پہننے کو لباس نہیں تو بی, بی خدیجہ نے کہا کہ آج صلی اللہ تا حزن آپ کیوں غم کریں آپ غم نہ کریں اور حضرت ابو بکر کو بھی بلا لیا ابھی بھی خلیجہ نے کیونکہ وہ بھی قریش کے سردار تھے اور بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا اور روایات میں آتا ہے کہ حضور کے سامنے اس نے اس زمانے میں تو چونکہ یہ چالیس سونے کے دولت تو ہوتی تھی نا؟ کاغذ کے پیسہ تو نہیں تھا یہ کاغذ کی کرنسی جو ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئی پہلے تو سونا چالیس تو اس نے حضور کے سامنے ایسے جناب پیسے کا ڈھیر لگایا کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور اس طرح بیٹھے تھے اور میں اس طرح بیٹھتا تھا وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے اس کے آگے اتنے پیسے ڈھیر ہو اور کہا کہ یا محمد یہ سارے پیسے آپ کے حق میں آپ کے ہیں اور اللہ کے راستے میں آپ غریبوں کو لٹا دیں بیوی بی خدیجہ جب اتنا مال لٹانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تمام آرام کا خیال رکھنا اور اسی اسنا میں اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد بھی اللہ نے بیوی بی خدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے عبداللہ اور قاسم یاد رکھیں حضور کے دونوں بیٹوں کا نام عبداللہ اور قاسم ہے طیب طاہر جو ہے لقب ہے بات کتابوں میں آ جاتا ہے نا حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر ہے حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر نہیں حضور کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے دوسرے بیٹے کا نام قاسم ہے اور ماریا کتیا کے بتن سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم ہے تو اب چونکہ بی بی خدیجہ کا لقب طاہرہ بھی تھا اس وجہ سے بیٹے کا لقب بھی طاہر ہو گیا اور سرکار دو عالم تو طیب ہی طیب تھے تو اس لیے ایک بیٹے کا لقب طیب ہو گیا تو یہ لقب تھا نام عبداللہ اور قاسم تھا اور بیٹی امیں بی بی رقیہ بی بی زینب ام کلسوم اور سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجموعی یہ چاروں بیٹی ابھی حضور کی بی بی خدیجہ کے بسی یعنی تمام اولاد جو بیوی بی ہے وہ بی بی خدیجہ کے سے سکے اور اسی دور میں ایستا آہستہ اب کیونکہ پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی تو گویا پندرہ سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری وہ حک بھی الخلا رہی خلا کہ بیوی بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ اب حضور کو جلوت کے بجائے خلوت زیادہ عزیز ہوگی ہر وقت حضور علیحدہ رہنا چاہتے تھے الگ بیٹھنا پسند کرتے تھے کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور اسی زمین میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کارے ہیرا میں جب نور میں جا کے کان یا تھا اب بتوں کئی راتوں تک اور اندازہ کریں جناب کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ ہوتا رہا رہا جو سرکار دو جہاں کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن جب حضور عبادت کے لیے غار میں چلے جا رہے ہیں اور وہاں حضور جا کے ہفتے ہفتے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض اوقات مہینوں ہو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سیدہ خدیجہ رکاوٹ نہیں بنی اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ یار سنتا آپ گھر چھوڑ کے اتنا دور چل جائیں چلو گھر میں بیٹھ جائیں کمرہ بند کر ایک دن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرباتے سامان تیار ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہفتے کا دس دن کا جتنا قیام ہوتا کوئی چیزیں لے کے پانی لے کے سامان لے کے چلے جاتے اور بی بی خدیجہ مطمئن ہے لیکن کتابوں میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ بی, بی خدیجہ پھر بھی اتنا اہتمام ضرور کرتی تھیں کہ حضور کو خبر نہ لگے لیکن نگرانی ہوتی رہے کہ کوئی دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچا اب جناب اس واقعے کے بعد اور وہ گھڑی بھی آ پہنچی جس دن آپ کی بے ہے اور نزول جبریل علیہ السلام و سلام ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اشرف الملائکہ ہیں جو اے سید الملائکہ ہیں وہ اترتے ہیں سلام کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں طلاق حضور پڑھیں حضور فرمایا کہ ماں ان قارین میں تو پڑھا ہوا نہیں جبریل علیہ السلام نے پھر کہا اور یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث سب سے پہلی حدیث مبارک ہے عطا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فظمنی زمتن شدیدتن ایک روایت میں فظمنی وقد بلغ بالجهدہ اتنا سینے سے لگا کے مجھے بھیجا کہ مجھے تکلیف ہوئی اتنا زور سے بھیجا اور کہا پڑھ اقرا بقلم انا بقرن جبرائیل نے پھر سینے سے لگا لیا اس لیے میرے حدیث اسی بات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے یہ سینے سے لگانے کی کیا ضرورت تھی علم پڑھانے کے لیے علم تو پھر زبان سے پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جبریل بار بار سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک حضوراتے ہیں میں دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا ایک حلق کل کل انسان الگ تو پھر حضور نے پاٹیا اس کے بعد جبریل چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے نے کہا ہے حدیض رضی اللہ تعالیٰ اب عورت کا مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ابی طالب کے گھر میں نہیں گئے چاچا آپ کا موجود ہے مکے کا سردار ہے ابی طالب کوئی چھوٹا آدمی نہیں اچھا اس وقت بھی سیدنا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کا تعلق ہے محبت ہے پیار ہے آنا جانا ہے حضرت علی تو خود حضور کی زیر تربیت ہے ابھی طالب کے گھر میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں جاتے اور آتے ہیں اسی دا بہت خدیجہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اسلام نے دین نے نبت نے ایک عورت کو کتنا بڑا شرط بنتا ہے جب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں لفظ ہیں کہ حضور کی یہ جو جگہ مبارک ہے یہ اپنا گردن مبارک یہ ایسے کانپ رہی تھی درس اور حضور فرما رہے ہیں زم ملونی زم ملونی زم ملونی خدیجہ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بی بی صاحبہ نے کپڑا ڈال دیا اور تسلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھوڑی دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پہ کوئی ٹھہرا ہو آیا تو خدیجہ نے پوچھا کہ ماں بے کا محمد بات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ اب آپ اندازہ کریں عورت کے مقام کا عورت کے فام کا عورت کے زکا کا کہ جب ساری بات سنی پتہ ہے بیوی بی نے کیا کہا جو لفظ ہیں کہتی ہے کلاہ کل ابدا کہ حضور ہر کتنے ڈریں درہ مجھے خدا کی قسم ہے کبھی حض اللہ آپ کو تکلیف نہیں دی دیں گے ان نقل تصل البرحیم آپ سے لمی کرتے ہیں آپ یتیموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ باؤں کی نگرانی کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان حالات میں آپ جیسے رحمت اللہ کو اللہ بال رسوانی کریں گے آپ نہ کریں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کتاب سیرت میں موجود ہے کہ خطیجہ نے کہا کہ آپ محمد ان کا نبی جو حادث اما اس امت کا نبی اب یہ پہچان کس کو ہو سکتی ہے ابھی بھی, بھی خلیجہ کو کیا پتا نبوت کیا چیز ہے چلو نبی کا نام سنا ہوگا ابراہیم خلیف نبی رسول تھے حضرت اسماعیل السلام کا نام سنا ہوگا لیکن ان علامات کو سن کے پہچان لینا اس کے بعد کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں میرا ایک ابن عم ہے چاچے کا بیٹا ہے برقت ابن نوفل اب وہ عیسائی ہو چکا بوڑھا ہو چکا ہے اور بالکل ضعیف ہے وہ آنے کے قابل نہیں آپ چلیں اس کے بعد اس کو سابق کتاب ان کا بڑا علم ہے یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ساتھ جانے والی کون ہے بی بی خدیجہ سب سے پہلے تسلی دینے والی کون ہے عورت سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عزبت کو پہچاننے والی کون ہے عورت اب جناب بی بھی خدی علیہ اللہ کا آنا لے کے جب آئیں اپنے چاچا کے بیٹے کے پاس برقا کے پاس ابن ام کے پاس اور مرکہ سے کہا کہ میرے یا ابن ہم نے حضاب محمد یہ محمد مصطفیٰ ہے اور پھر وہ سارا واقعہ جیسا تفصیل سے سنایا تفصیل سے بتایا اور اس کے بعد جو ہے کہ حضور اس طرح پریشان ہیں تو فوراً مرکہ میں نفر نے کہا کہ اب شر ابشریا خطیجہ بخبتیا محمد خریع مبارک ہو مبارک ہو اند البی <سؤال> ان نظر یہ مجھے وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو علیہ السلام پہ اترا تھا اور آج محمد حمد مدی پہ اترا ہے انہوں نبی جو حادی یہ اس امت کا نبی تمہاری خوش بختی ہے کہ تیرا کام اللہ کا نبی ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا برقعت میں نفل کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ آپ بالکل نہ گھبرائیں لیکن وقت آئے گا آپ کے ساتھ قومیں لڑیں گی آپ کی مخالفت کریں گی آپ کو ایزا پہنچائیں گی اور آپ کو حتیٰ کے مکے سے نکالیں گی اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اب اخرجی کیا ہو مجھے مکے سے نکالیں گی کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے نوز ولا جس کے کردار پہ شب ہو جس کے امال پیش وہ لوگ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے محلے میں نہ رہے شریفوں کا ماننا تو مجھے کیوں نکالیں گے اس نے کہا محمد مصفا نہ گھبرائے جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں جو بھی یہ پیغام لائے گا اس کو نکالا جاتا ہے جو توحید بھی آئے گا وہ تو پھر امتحان میں گزرے گا پھر تو خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے توحید ایسا کام کچا کام نہیں ہے لیکن اس کے بعد کیا لگا کہ آپ محمد خدا کی قسم کاش کہ اس وقت میں ہوں ہوتا اور میں جوان اور میرے اندر قوت ہوتی طاقت ہوتی یا محمد میں تیری مدد کرتا لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا بھائی تو ہڈیاں بھی جواب دے گا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مقام کو پہچاننے والی کون ہے سیدہ خدیجہ دل کو اللہ تعالی اسی طرح آپ آپ اندازہ کریں گے آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ خدیجہ کا آخری وقت ہے موت کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جہاں آپ نے تسلی دی کہ خلیجہ بہت بڑا حق ہے لیکن اللہ تمہیں جنت کا اعلیٰ متا متا فرمائیں گے اور ساتھ کہا کہ خدیجہ وہاں تمہیں تمہاری شوق ملیں گی تو میرا سلام کہیں تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ سلحل تزم تقبلی اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی شادی کی تھی فرمائے, نہیں نہیں میں نے تو نہیں کی دیا کہ نہیں پھر جنہ اللہ میری شادی کریں گے جنت میں ایک بی بی آسیہ سے اور بی بی مریم سے اور ام میں کلثومخت موسا سے تو ان کو میرا سلام بھی کہنا تو بی بی خدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بر بررفاہ ود اے رب میں عادت ہوئی جو شادی ہوتے کہتے ہیں مبارک ہو یار اللہ تمہیں خوشی بھی اللہ تمہیں اولاد دے تو نے کہا سلف ہے میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو اس سے بھی صاحب اولاد کر یہ مقام جو ہے صحیح خدیجت القبرا کا ہے کہ جن کے ذریعے پیغام جا رہے ہیں جنت میں اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے سلام کیسے پہنچائے گا اگر مرنے کے بعد بس بالکل بات ہی ختم ہے کچھ بھی نہیں تو کیا معنی ہے کہ وہاں آپ اپنی ضرورت کیسے پہچانے گی کی؟ یہ کون ہے اور سلام کیسے دے گی کیا مطلب تو معلوم ہوا کہ وہ جو ایک اللہ نے حیات دی ہے اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس زندگی کی وہ عالم ولزہ ہے عالم غائب ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو یہ مقام جو ہے اللہ نے عورت کو بتا اور آج بھی قرآن میں آج بھی احادیث میں آج بھی ذخیرہ ہے سیرت میں آج بھی آپ دیکھ رہے کہ سیدہ خدیجت القبرہ کا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب کہ ایک بہت مشکل وقت ہے میرے محبوب کے لیے اتنا بڑا مشکل وقت ہے کہ جس میں بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے شان والے صحابہ جن کے ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے ان کے پاؤں بھی ہل گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں سلو حدیبیہ بیا ہوئی جب سرکار تو جہاں عمرے کے لیے آئے تفصیلی واقعہ آپ الحمد للہ سیرت میں سن چکے ہیں اس کی ضرورت نہیں کرنے کی تو جب آپ آئے تو آپ کو روک دیا گیا پھر آپ کی سلو ہوئی تو اس سلو میں جو شرائط تھی وہ شرائط ایسی تھی کہ بھی سن کے آدمی حیران ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی کافروں کے ملک سے مکہ سے بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ منہ والا چلا جائے اور مکے والے مانگیں تو حضور واپس کریں گے اور اگر مسلمان خدا نہ کرے کوئی مرتد ہو کے آ تو کا پھر واپس نہیں کریں گے حضرت کے وہ عمر جس کی گواہی جس کے تحقیق پہ اور جس کے قول پہ اللہ قرآن اتار دیتے ہیں اتنا بڑا شان والا عمر ہے لیکن اتنا وہ حالات سے یعنی ایسے مضطرب ہو گئے کہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے کہا لگے کہ یا ابو بکر کہا کیا بات ہے کہا <سلام> الحق کیا کہ ہم حق میں نہیں ہیں ہے السنا مسلمین کیا مسلمان نہیں ہیں ہے انہوں یا ابھی بکن ارے سو ہم کفار اور ہمارے مقابلے پہ جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں آپ نے کہا ہیں ہے کہ وہ باطل پہ نہیں وہ جھوٹے نہیں آپ نے کہا بالکل وہ جھوٹے ہیں تو کہا, حالی ہی پھر یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم اتنی نیچے وقت کے شروع ہو کریں کافروں سے کیا ہے مر جائیں مسلمان کا کیا گھاٹا ہے مسلمان مر جائے شہید ہو جائے زندہ رہے تو گادی بن جاتا ہے مسلمان کا تو گاٹا ہے نہیں نا اسی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پوری دنیا ریسرچ کر کے حیران ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یار مسلمان ہے نہ حتھ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں نہ طاقت ہے نہ دولت ہے نہ ٹیکنالوجی ہے نہ جدید علوم ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس لیکن اس کے چہرے بہترینان ہیں اور جن کے پاس دولت ہے علم ہے ٹیکنالوجی ہے وسائل ہیں ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں روزانہ دو دو کلو خون گر جاتا ہے وجہ کیا یہ کون سی دولت ہے یہ کون سی چیز ہے جو بندے کو جماتی ہے اسی لیے علامہ اقبال کہہ گیا تھا نا کہ بات کیا تھی علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹ اونٹے چرانے والے اونٹ چرانے والے لوگ لیکن روم سے اور فارس سے ٹکرا گئے حضرت عمر ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی وادی میں گزر رہے تھے آپ نے کافلا روک دیا اونٹ سے اترے دور رکعت نفل پڑی فبکا عمر اور رونے لگ گئے دھاڑے مار صحابا آگے ان کا کیا ہو گیا ابھی نے کہا اللہ ہے اسی وادی میں میں کبھی اونٹ چراتا تھا اور آج میں بادشاہ بن کے گزر رہا دیکھو اللہ نے کیسے ہمیں عزت سے نوازا اتنا بڑا آدمی حضرت عمر جیسا آدمی کہنے لگا کہ یا آدمی یا ابھی بکر نمازا ہادی دلی تھی ہم ایسی بز دلانا کیوں کریں کہ جو بات وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو بات کہتے ہیں بسم اللہ الحمد کہتے جی نہ لکھو حضر کہتے ہیں نہ لکھو محمد الرسول اللہ وہ کافر کہتا ہے جینا لکھو محمد عبد اللہ علی تو لکھو محمد ابنی ہر بات ان کی مان رہے ہیں ابو بکر کیوں پتا ہے ابو بکر نے کیا کہا یہاں پہ ابو بکر پہنچا ہے وہاں پہ عمر تو نہیں پہنچتا امر کی بڑی شان بڑی شان ہے یعنی کوئی اندازہ نہیں لیکن ابو بکر کے سامنے تو پھر کم نہیں دن علی بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی کروڑوں سلا تو رحمتیں ہوں حضرت پتہ کیا بات کی کہتے ہیں کہ یا عمر عمر وثبت ثابت قدم رہو انہو رسول اللہ محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے وہ جو کہہ رہا ہے بس رسول اللہ جب ہم نے مان لیا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اس کے بعد کیا بانا ہمیں بات کرنے اچھا حضرت عمر سے سمرنا ہوا حضرت عمر دوڑ کے حضور کی خدمت میں آ حضور کی خدمت میں آ اور پھر وہی سارے سوال دوہرائے جو ابو بکر یار سلا اللہ صلی اللہ اللہ مسلم پھر ہم ایسی کمزور سلو کیوں کر رہے حضور نے فرمایا عمر ان رسول جو ابو بکر نے کرا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اندازہ کرو اتنی خبر آ کہ حضرت عمر جیسا آ اس کے بعد حضور نے جب سلو طے ہو گئی حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھئی اب قربانی کے جاد مرضی میں کرو دمے احصار اس کو کہتے ہیں دمے احصار کہ جب آدمی کو عمرے کے احرام سے حج کے احرام باندھنے کے بعد روک دیا جائے تو پھر اس کو ایک بکری دینی پڑتی حد دی حرم نے اس کو کہتے ہیں دمے احساب مفت سے روک دیا یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم آتے ہو جی میں نے احرام باندھ دیا تھا آگے چوکی پہ آیا میرے کاغ ٹھیک نہیں تھے پھر میں نے احام کھولا گھر دیا گیا یہ کا کھیل تم نے کوئی جوگی کی چادریں سمجھی ہوئی ہیں یہ کہ وہ بھی جب چاہتے ہیں گلے میں ڈال لیتے ہیں جب چاہتے ہیں اتار لیتے ہیں اللہ کے بندے حاکام ہاں ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ احرام اس وقت باندھیں جب حالات یقین ہیں. ہے نا آپ سے یا البتہ بات آئے نے اس کا ایک حدیث کے مطابق ایک رستہ بھی ہے کہ جب احرام باندھو تو کہو محلی ہے تو آبس یا اللہ پھر میرا وہی روپ جگہ ہوگی حد یہاں تم مجھے روک دو گے جب تم مجھے روک, مجھے روک, مجھے روک آگے دو آگے نہ جانے تو تمہیں کہنا لیکن دم احسار جو ہے جناب یعنی بعض اما کے نام سے اتنے سخت ہیں کہ مثلاً آپ کراچی سے آ رہے تھے بمبئی سے آ رہے تھے حیدرآباد دکن سے آ رہے تھے احرام آپ نے باندھ لیا جہاز میں آپ رک گئے آپ کو روک دیا گیا آپ اس وقت تک وہ کہتے ہیں احرام نہیں کھول سکیں گے جب تک فون کر کے کوئی ذریعے سے مکے کے حد حرم میں بکری ذبے کرائیں اسلام ملے پھر بال کٹوائیں پھر احرام کھولیں مبار اللہ حساب سے قرآن ہے نا صرف تم حمستی قرآن کا حسن. کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر قربانی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اپنے اپنی جانور ذبح کرو اور اسرا پھراؤ بال کٹاؤ جو بھی کسی کو لگے کیونکہ سر پہ اسرا پھرانا بھی جائز ہے اور بال کٹانے بھی جائز ہیں اور اس کے بعد احرام کھول دے اب ہم واپس چلیں گے مدینہ منورہ پھر جب اللہ چاہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صاحبی بھی نہیں یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو اور ایک صاحبی بھی نہیں اٹھا کے جا کے بکری زیبے کریں یا بات کٹا چپ سب بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ اللہ کے بندو ہم نے مدینہ سفر کرنا ہے اٹھو اپنے اپنے بکریاں لے کے ذبے کرو اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم مدینہ کا سفر کریں سر مڑاؤ احرام کرو ایک صاحبی جو لوگ حضور کے اشارے پہ جان دے دیں جو لوگ اگر حضور اشارہ بھی فرمائنس صحابہ جان دے دیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کا حکم سن رہے ہیں اٹھتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دفعہ حکم دیا اپنے صاحبہ سے کہ خون پنہاروں اٹھو اپنے بکری آزی کرو اور اپنے بال کٹا اور احرام کھولو صاحب جیسے بیٹھے بس بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا امتحان کا وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی کا حکم کی تعمیل نہ ہو رہی ہو اس پریشانی کے عالم میں فضا خلا اللہ تعالیٰ عنہا حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضور بیوی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے خیمے میں یعنی اس مشکل سچویشن میں مشورہ کرنے کے لیے ادور نے عورت کو منتخب کیا اندازہ کریں عورت کے مقام کا کہ اللہ کے نبی کو ایسے احوال میں ایسی سخت سچویشن میں گھرنے کے بعد اگر مشورے کا مقام نظر آیا تو بی بی امر سلم حضرت ابو بکر کے پاس مشورے کے لیے جاتے حضرت عمر کے پاس مشورے کے لیے جاتے لیکن اللہ نے اسلام میں کتنا بڑا مقام بخشا ہے عورت کو کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے بی بی امر سلم کے پاس آ رہے ہیں حضور آئے اور بی پی محمد صلیمہ نے دیکھا پہچان گئی کہ حضور ناراض ہے پوچھا ماضا بھی گیا اللہ بات کیا ہے حضور نے فرمایا میں نے تین دفعہ حکم دیا ہے اور صاف کہ اللہ کا نبی مشاورت کے لیے پہچان گئی حضور ہے، اللہ کے نبی کا انکار یہ کیا ہو گیا صحابہ کو میں نے ایک دفعہ نہیں سلمہ میں نے تین دفعہ حکم دیا ہے لیکن تینوں دفعہ صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے بولتے نہیں ہلتے نہیں سر اوپر نہیں کرتے ہیں پتا ہے بی بی سلمہ نے فت متو بی بی سلمہ کا دماغ پہنچا انہوں نے کہا یاد ہوا آپ ایسا کریں کم فلا کلم آدن من کسی صحابی سے بات نہ کریں اٹھیں آپ اپنی بکری کو نبے کریں اور اس کے بعد اپنے سر اڑائے آپ کسی کو کچھ نہ کہیں نہ آرڈر کریں نہ بات کریں نہ کسی کی طرف توجہ کریں جا کے بس اپنا جانور زبے کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے جانور زیب کیا بس جانور زیبے کرنے کی دیر تھی جناب اور صحابہ کہتے ہیں پتہ تک حضور کے صحابہ اٹھے پتہ نہ اتنے زور سے اٹھے جانور دیبے کرنے کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے میں تربارے نہ چل جائیں کہ دیر نہ ہو تو حضور حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا امر سلمان کمال ہے تمہارا دماغ کیسے اس بات پہ پہنچا اس نے کہا کہ رسول اللہ وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جبریل آ جائے شاید بھی اب ہمیں احرام نہ کھولے مکے کے جانے کا حکم مل جائے چلو جائیں گے جہاد کریں گے دیکھا جائے گا بچ گئے بچ گئے تو آف کریں گے نہیں تو شہید ہو جائیں گے وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ شاید جی وزول جی جب آپ نے اپنی بکری ذمے کر دی تو امیدیں ختم ہو گئیں کہ اب نہیں آتا بس جب آپ نے اپنی بکری مبارک ذدہ کر دی آپ نے اپنا سر مبارک مٹا دیا احرام کھول دیا آپ کیا امید رہے تو صاحبہ کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب تو واپس جانا ہے اللہ کے نبی نے جب احرام کھول دیا ہے تو اس لیے پھر سارے کے سارے دوڑ پڑے اور انہوں نے احرام کھول دیا تو اللہ کا نبی اندازہ کرے میرے عزیز یہ بات کہہ دینا تو بڑا آسان ہے لیکن اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا کہ فل اللہ کا حکم ہے کہ مشورہ کرو امرآب مسلمانوں کا امر جو ہے مشاورت سے ہوتا ہے اور مشورے کے لیے حضور نے کس کو منتخب کیا اس مشکل گھڑی میں بی بی سلمہ کو عورت کو اچھا اسی طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو کیا بنایا ہے امتن وسطن شہداس فتقون اور رسول والدہ قیامت والے دن حضور کی امت جو ہے پچھلی امتوں پہ گواہی دے گی یعنی مقام شہادت پہ یہ ہمارے والدین مرنہ شریعت کے اعتبار سے جو آدمی شاہد ہوتا ہے گواہی اس کی ہوتی ہے جو سچا ہو جو عادل ہو جو صادق ہو جو امین ہو تو اللہ نے حضور کی امت کو مقام شہادت اور شہدائے الناس کا مرتبہ بخشا ہے تو سب سے پہلی شہادت اسلام کی ایمان کی حضور کے نبوت کی دینے والی کون ہے عورت سیدا خدیت رضی اللہ یعنی شہداس کی آیت کے مطابق بھی سب سے پہلا مقام بی بی عورت کو ملا ہے اور شاہ رحم فل امر امر بینہم کے مطابق بھی مشورے کا جو مقام ملا ہے تو بی بی امہ کو ملا ہے رضی اللہ تعالی تو اسلام نے جتنا عزت بخشی جتنا عزمت بخشی جتنا, عزمت بخشی جتنا عورت کو اونچا کیا ہے جتنا عورت کا سر بلندی کر کے آسمان سے جوڑا ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ نظر انصاف سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن و احادیث کے فرامین کو سمجھا جائے وما علین عب البلام اخر الداوانہ صلی اللہ صحال ہی سید محمد برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ للہ آپ کی اس مسجد مامورہ مسجد مستشفہ میں جو دروس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری ہے اس کا بنیادی عنوان جو ہے یعنی اسلام اور عورت کا مقام اس ضمن میں الحمدللہ کو ہی جلوس ہو چکے ہیں اور آپ الحمدللہ ان جلوس میں یہ باتیں وضاحت سے تفصیل سے سن چکے ہیں کہ تمام ادیان سابقہ میں تمام پرانی تہذیبوں میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں چاہے وہ تہذیب فارس ہو تہذیب روم ہو تہذیب یونان ہو تہذیب مصر ہو یا جاہریت الا قبل الاسلام کا زمانہ ہو عورت کو ایک حقیر نجس اور کسی حقوق کا اسے حقدار نہیں مانا گیا حتیٰ کہ بعض تہذیبوں نے تو کاونت کو اس کے قتل کرنے تک کا بھی حق دیا تھا جیسے ہندو میں ستی ہو جانا بھی مشہور ہے آج تک ہے جیسے بعض قبائل میں کاروکاری ہے تو بہرحال اسلام نے یہ عظمت دی عورت کو اسلام نے یہ مرتبہ بخشا عورت کو اسلام نے اونچا کیا اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی اسلام نے اس کے مکانہ کو سمجھایا اور اسلام نے یہ درد دیا کہ عورت جو ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے وہ بیٹی بھی ہوتی ہے وہ بہن بھی ہوتی ہے وہ بیوی بھی بی ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے وہ ایک مزد مقام کی حامل تو آج ان دروس کے ذمن میں ہم اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن پاک نے جن عورتوں کا ذکر یعنی آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑی کتاب کون تمام کو تو بے سماویہ سے بھی افضل اور تو خیر دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ ہی نہیں کر سکتی لیکن جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان سب سے افضل جو ہے جامع مانے کامل مکمل جو ہے وہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کسی چیز کے بارے میں ذکر ہونا اس کی بہت بڑی عظمت کی بات یعنی اس کی آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کل اجلاس میں بادشاہ آپ کا یاد کر رہے تھے آپ کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کتنا خوش ہو کہ بھائی بادشاہ نے میرا ذکر کیا تو اور جو سنے گا وہ بھی کیا اندازہ لگائے گا کہ بھائی یہ کتنا بڑا آدمی ہے یار جس کے بارے میں بادشاہ پوچھ رہتے تھے کہ اس کا کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی ایک مقام ہے ایک عظمت کی دلیل ہے اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو ملک الملاک ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو ملک استماواس ابلاز ہے جو مالک بھی ہے ملک بھی ہے, ملک بھی ہے ورنہ کبھی آدمی ملک ہے تو مالک نہیں ہوتا کبھی مالک ہے تو ملک نہیں ہوتا لیکن یہ اسی کی صفت ہے کہ ملک بھی اسی کا مملوک بھی اسی کے وہ مالک بھی ہے وہ ملک بھی ہے وہ مالک سماوات ارد بھی ہے اور ملک سماواتبل ارد کا مالک بھی ہے جب وہ اپنے قرآن میں عورت کا ذکر کرے تو عورت کی کتنی بڑی عزم کسی بھی ہے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں کہ اللہ کے قرآن میں جتنی صورتیں ایک سو صورتیں تقریباً تو صورتوں میں مثلاً صورت البقرہ ہے اس لیے کہ اس میں وہ قصہ بکرا ہے اب وہ قصہ طرح بکرا اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ ایک تو سامری نے اس کو ذریعہ بنایا نہ باللہ اللہ من منظور اللہ کا کہ اس نے بھی ایک بچڑا بنایا اور اس کو کہا کہ الہنا و اللہ ناسا یہ ہمارا بھی خدا ہے اور علیہ السلام کا بھی خدا ہے اور اسی طرح ایک اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب ایک قاتل کی تلاش کرنی تھی اور وہ قاتل مل نہیں رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے خریدی جائے تو اس لیے اس کا چونکہ وہ اتنا بڑا اہم واقعہ ہے اس میں اس لیے اس کا نام سورت البقرہ ہو اسی طرح سورت النساء ہے جس میں اللہ نے عورتوں کے بارے میں لکھا تو اگر عورت کا کوئی مکان نہ ہو اسلام میں تو بات اور ایک خاص یعنی اس سورت کا نام سورت النساء ہے سورت عال عمران کیوں ہے کہ اس میں عال عمران کا واقعہ ہے جو عورت کے متعلق جیسے اللہ نے قرآن میں یعنی سورت الفتح ہے سورت محمد ہے سورت ابراہیم ہے سورت الانبیاء ہے علیہم مسلم و تو اسی طرح بھی نہیں سورت مریم یعنی آپ ایک ایک لفظ سے ایک ایک پہلو سے ایک ایک زاویے سے توجہ کریں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنی بڑی بلندی پہ پہنچایا یعنی جب کوئی کاری جب کوئی قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھے گا یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت محمد یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت الفاتحہ یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت المبیا یہاں وہ یہ پڑھے گا کہ سورت ابراہیم علیہ السلام یہاں وہ یہ پڑھے گا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت النساء وہاں وہ یہ بھی پڑھے گا کہ سورت عمران۔ وہاں یہ بھی پڑے گا کہ صورت تعلیم کیوں ان سب میں عورتوں کا واقعہ تو اللہ نے اسلام نے عورت کو کتنا بلند تو اسی ضمن کو یہ واقعات میں اللہ کے قرآن نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ امراۃ و عمران عمران کی بیوی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے خالص ایک منت مانا اب اس پہ بھی آپ غور کریں خدا کے قرآن پاک پہ بھی غور کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ساتھی پڑھے لکھے ہیں اکثر ساتھیوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا علم ہو تو پھر آدمی مطالعہ کر سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عزت و عظمت دی ہے کہ عمرہ آتا عمران یعنی اللہ نے عمران کی بیوی کا نام نہیں لیا پورے قرآن میں صرف ایک جگہ عورت کا اللہ نے نام لیا ہے وہ ہے مریم علیہ السلام کیوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ان کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف ہے تو اس مقام پہ عورت کا نام ذکر کرنا اس کے عظمت کی دلیل تھی اس لیے اللہ نے اس کا نام ذکر عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں عیساب ابن مریم اس اللہ یا عیسب ابن مریم یا عیسائی ابن مریم تو اللہ تبارک وطالعہ نہیں یعنی ہم دادا کرنے کہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک جگہ کیونکہ اس جگہ اظہار اسم میں یعنی نام ظاہر کرنے میں عزت تھی تو اللہ نے اس سورت کا نام بھی مریم اور بی بی مریم کا نام بھی لیا اور بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں کا لازمہ لاہقہ ایسا ہو گیا کہ جب بھی آپ عیساء علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہیں گے عیسا ابن مریم مسیح ابن مریم کیونکہ ورنہ مسیح جو ہے تو دو ہیں دنیا میں ایک مسیح ابن مریم اور ایک مسیح اللہ تو اس لیے سیدنا دن عیسی علیہ السلام کے ساتھ وہ لاحقہ ہو گیا ورنہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عورت کا نام نہیں لیتا قرآن جیسے کہ یہاں اب آپ پڑھیں گے اس قالت عمرات عمران اللہ کہتا ہے امراط و عمران وہ امرا کون تھی نام کیا تھا نہیں اسی طرح دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ ویر سیدنا یوسف علیہ السلام کے کتے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیز کی بیوی نام نہیں لیا حالانکہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے کہ بھائی راوت کھلتی تھی بے نفسی و غلط کے اباب کہ اس نے بہلایا اس نے پھسلایا اس نے گھر میں بلایا اس نے دروازے بند کیے اس نے ڈورے ڈالے اس نے اسلام بچے نکلے پھر اس نے اپنے خامد کے سامنے انہیں بولتے بھیا بڑی تفصیل ذکر ہے لیکن قرآن نے نام نہیں دیا کہ مراطل عزیز اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے یوسف علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ جی بادشاہ آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ مہربانی کریں اور چلیں اچھا یہ بھی اللہ کی کوئی ڈیرانی شان ہے اللہ مبارک و رہا ویسے تو ہر ابتلاح سے بچائے ہر امتحان سے بچائے کیونکہ ہم تو عاجد لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں امتحانوں کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے پرانی تاریخ کہ وہ کسی نے جیسے کہا تھا نا کہ یا تخت مقام آزادی کا یا تختہ مقام آزادی کا آزادی کا مقام یہ دو ہوتے ہیں یا جیل یا جیل سے نکلے تو پھر تخت پر. اللہ کی چال یہ اللہ کے فیصلے اس لیے یہاں یوسف اللہ اسلام یادو جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل سے نکلے تو کہاں اسی سیدھا تخت پہ محل میں تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا بار ماں بال نسبت اللہ ان عورتوں سے پہلے پوچھو وہ جو بات ہوئی تھی نا ہاتھ کاٹنے کی وہ کیا ہوا نام نہیں لیا یوسف علیہ السلام تو نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ عزیز کی بیوی سے پوچھو انہیں جم جمع کے طور پہ نسو تو کہا لیکن نام نہیں لیا اسی طرح جب بادشاہ نے تحقیق کی اور سارے حقائق کھل گئے یوسف علیہ السلام کی پاک بانی تو ثابت ہو گئی اب وہ علم نشرہ ہو گئی تو کال تمراۃ اللہ عزیز اور دوسری جگہ کال تمراۃ اللہ عزیز اللہ تو امراۃ عزیز یعنی آپ پورے قرآن پہ نظر ڈالے غور کریں قرآن میں قرآن کو جب پڑھیں تو تھوڑا تصور کیا کریں اللہ تو اللہ اللہ اللہ الویوب ہیں علیم بذات صدور ہیں اللہ کے آگے کون سا نام چھپا ہوا ہے کہ عمرات عمران کا نام کیا ہے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تو جانتے ہیں اچھا بعض مفسرین نے روایات اسرائیلی سے نام ذکر بھی کر دیے لیکن اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا اس بات پہ غور کریں کہ اس میں حکمت کیا ہے اب دیکھیں حضرت موس علیہ السلام ہے اللہ کے پیغمبر ہے بڑی شان ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے واؤنا الا امو سا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف واہی شان کیا ہے کہ واہی آ رہی ہے فرشتہ آ رہا ہے خبر دینے کے لیے آ رہا ہے لیکن نام نہیں لیا کہ موسی علیہ السلام کی اما کا نام کیا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں ڈال دیا اور صندوق دریاؤ کی لہروں کے حوالے ہو گئی تو کالت لی بسوت فبصرت فبصرت بھی انجن بن بہم لا یشور میری صاحبہ نے موس علیہ السلام کی بہن سے کہا نام نہیں لی سارا قرآن آپ کھول لیں وزار الله مدن اللہ وین آمن توہن اللہ نے کہا امراط لوہن امراط لوت لو علیہ اسلام کی بیوی لوت السلام کی بیوی نام ملیا وزار اللہ وین آمن اللہ نے امرأة فرعون نام ملیا اس لیے اندازہ کریں مفسرین کے رام نے لکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے کہ گویا اس کے نام پر بھی ایک پردہ ہے تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو میں خالق ہوں میں مالک ہوں میری مخلوق ہے لیکن میں بھی ان کو نام لے کے نہیں پکارتا اس کو نام سے نہ پکارا کروں اس کا نام بھی پردے میں رہے تاکہ کسی بدبخت کو اسکینڈل بنانے کا موقع ہی نہ ملے جب نام ہی والی ہونی تو کیا کہانی بنائے گا اللہ نے اس کے نام پر بھی اس کی اتنی عزت و عظمت ہے اتنی حفاظت کی ہے کہ اس کے نام پر بھی پہنا کسی کو تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ جی یہ تو پابندیاں ہیں لیکن جب آپ تقابل کریں گے کہ اب اگر آپ ایک ہیرے کا ڈائمنڈ آپ کے پاس ہو قیمتی آپ لاکروں میں جا کے محفوظ کرتے ہیں اور اگر ایک بے قیمت انگوٹھی ہو تو آپ جہاں مرضی ہے پہنتے ہیں رکھ دیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اگر آپ کے پاس آرٹیفیشل جیولری ہے تو آپ ہر وقت یوز کریں گے اور آپ کے بیڈ پہ پڑی ہوگی سلانے میں پڑی ہوگی آپ کے جناب الماریوں میں پڑی ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ بالکل حقیقی ہے جینئن ہے اور ایک ہی آپ کے پاس وہ پورا ڈائمنڈ کا سیٹ ہے تو وہ تو جناب بینک کے لاکر میں ہوگا ایک چا بھی آپ کے پاس ہے ایک بینک والوں کے پاس ہے تو اس کی حفاظت کرنا بے وقوف ہے اس پر پابندی لگانے والی بات نہیں اگر ہم ڈائمنڈ کو محفوظ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بڑے بے وقوف آدمی یار اتنے گھر میں کمرے ہیں لاکر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو گھر میں کمرے ہیں سیف ہے صندوق ہے چوکی دار ہے سالا ہے دروازہ ہے یہ بڑا پاگل آدمی ہے کام کا گیا لاکر خریدا پیسے بھر کے بینک میں رکھا ہوا تو اس کو آپ بے کہیں گے یا کہیں گے یار یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے کہ گھروں میں تو ڈکیٹیاں ہو جاتی ہیں چوریاں ہو جاتی ہیں نقصان ہو جاتے ہیں اچھا ہے کہ بڑی محفوظ مقام پہ رکھا ہے کم از کم قیمتی چیز محفوظ ہو رہے ہیں یہ تو نواز اعلاد ہیں یہ تو روز نہیں ملتے ہیں تو اب ایک آدمی کی منطق ہی الٹی ہو جائے ایک آدمی کو جناب ہر چیز اسلام کی الٹی نظر آئے تو اس کا تو کوئی راج نہیں اسی طرح ایک دفعہ اتفاق سے میں شاید نیو جرسی میں تھا یا ہیوسٹن میں تھا اللہ عالم بہرحال ایک پلازے میں ہم گئے کچھ چیزیں خریدنی تھی تو وہ تھک گئے تو میں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ گھوم لیں میرا میں تھک گیا میں یہاں بیٹھا ہوں انتظار کرتا ہوں جب سب فارغ ہو جاؤ مجھے آ کر لے لینا انہیں کہا جی اور اتنے میں آدمی آ گیا وہ بے اللہ عالم یعنی عیسائی تھا یہودی تھا اللہ عالم کیونکہ اب لباس سے تو پہچانا نہیں جاتا تھا آج کل تو خیر لباس ایسا ہے کہ مسلمان بھی نہیں پہچانا جاتا تھا ہم اس کو کیسے پہچان لیتے آج کل تو لباس کے معاملے میں ہم بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ باہر جائیں تو اللہ کا فضل ہے کوئی پتہ نہیں لگتا بلکہ اب تو یہ بھی مصیبت ہو گئی نہ ہی کا پتہ لگتا ہے نہ شی کا پتا لگتا ہے ایک اور بھی پرابلم ہو گئی ہیں وہ باہر وہ آ میرے ساتھ بیٹھ گیا اس دیکھا کہ بھائی یہ گاڑی ہے اور روی. ہاں ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں جی آپ مسلمان ہاں ٹھیک مسلمان ہوں وہ خیر بیٹھ گیا کرنے کا جی اسلام میں عورت پر بڑی پابندی میں نے کہا جی کیا پابندی میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ عورت پہ کیا پابندی دیکھو نا جی عورت ہے وہ باہر نہ نکلے اور عورت ہے وہ اپنا فرینڈ نہ بنائے وہ اپنی مرضی سے شادی نہ کرے ولی الامر ہونا چاہیے اور اس کا جب تک ولی علامر رازی نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو اس قدر کی پابندیاں بھی عورت بھی تو ایک انسان ہے اس اتنا اس کو کیوں قید و بند میں رکھتا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے آدمی بھی معلوم ہوتے ہیں اور اسلام کی پابندیاں بھی آپ کو نظر آ گئی میں نے کہا آپ کے ہاں بھی کوئی پابندی ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے پہلے لڑکی کچھ نہیں کر سکتی کوئی پابندی ہے ایسی اٹھارہ سال جب عمر ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے جو جلدی ہے کریں گے لیکن جب تک وہ اٹھارہ سال تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتی یہ پابندی آپ نے کیوں لگا دی یعنی اٹھارہ سال تک وہ پاگل تھی وہ تو اٹھارہ سال تک یونیورسٹی سے پڑھ کے بی اے کر گریجویشن کر کے آ جاتی ہے تو اس وقت تک آپ نے پابندی کیوں لگائی اس کی وجہ کیا ہے آپ نے پابندی لگائی ہم کہتے ہیں کہ جی بسن آپ کہتے ہیں جی ہاں جب تک عمر جو ہے نا اینرجی ٹوینٹی اکیس سال نہ ہو جائے وہ شراب نہیں لے سکتی اس کو شراب لینے کا پرمٹ بھی نہیں دیا جا سکتا وہ اگر شراب لے اور کوئی اس کو شراب بیچے تو بجر ہے وہ پکڑا جائے میں نے کہا یہ پابندی آپ کے قانون میں ہے کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے تو میں نے کہا جو پابندی آپ اٹھارہ سال تک لگاتے ہیں اسلام ذرا لمبی کر کے ساری زندگی کے لیے لگا دیں پابندی تو آپ بھی لگا رہے ہیں میرے اسلام پہ کیا گسا ہے اسلام کہتا ہے کہ شراب حرام ہے تم صرف کہتے اکیس کہ سال تک حرام ہے آگے جا کے حلال ہے پابندی تو بے وقوف تم بھی لگا رہے ہو تو اسلام نے کوئی نئی پابندی تو نہیں لگا دی اور پھر تم نے اٹھارہ سال کے بعد اگر اس کو آزادی دی ہے تو ساتھ اس, اس کو حقوق بھی کوئی نہیں دیے دفع ہو گھر سے جہاں جائے برائے جائے اپنے فرینڈ کے پاس جائے کھائے پیے بنے وہ اسلام نے تو اس کو آزادی بھی دی ہے جہاں پابندی لگائی ہے وہاں اس کا اس کا اہتمام بھی کیا ہے تو خیر جب بیٹھ کے کافی دیر چونکہ مجھے انگریزی نہ آئے اس کو اردو نہ آئے پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک آدمی کو بلا کے درجمان بنایا تو ایسا ایسا وہ باتیں چلتی لیکن وہ مزہ تو آدمی کو نہیں آتا جو اپنی زبان سمجھا سکنے میں مزہ آتا ہے لاکھ آپ ترجمہ کریں ترجمے میں تو بڑے فرق پڑ جاتے ہیں بہرحال کافی دیر کے بعد کہاں کہا یار کمال یہ ہے کہ تمہارے ملک والے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون کی بھی خلاف ورزی نہ کروں کہ وہاں بھی آپ نے تین لائٹیں لگا دی ہیں کہ اگر گرین ہوگی تو ہم چلیں گے اور ریڈ ہوگی تو رک جائیں گے تمہارا ٹریفک توڑیں تو مجرم ہے اور اللہ کے قانون توڑیں تو کوئی ہر دن تمہارے ٹریفک کے قوانین توڑنے سے گاڑی ٹوٹ جائے گی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اللہ کا قانون توڑو گے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا خیر بہرحال اب تمہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے جو ہی دیئے ایک پابندی اب دیکھو نا جی اس کو یوں سمجھے تھا کہ اللہ کرے میری بات کہنا میں سمجھا سکوں اپنے علم کے مطابق کہ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اسلام میں کتے کا گوشت حرام خن کا گوشت حرام اچھا اسلام میں انسان کا گوشت بھی حرام اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے ابوز بلّہ نے انسان کو کتے اور خنزیر کی لسٹ میں شامل کر دیا کیونکہ وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام کہ بھئی اگر کتے کا گوشت کھایا جائے اسلام کہتا ہے حرام نج سل عائن ہے جو کسی شکل میں پاک ہو نہیں سکتا اور اس کا ہر ہر جزو جو ہے وہ ناپاک پاک خنزیر نج سلعین ہے حتیٰ کہ اس کا کوئی چبڑا کوئی کھال کچھ بھی نہیں ہو سکتا چلو وا لیکن انسان بھی حرام ہے تو اب ایک آدمی کہے کہ جناب بلّہ نے اچھا اچھی بات ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہے وہ جناب اپنے خنزیر اور کتے کے ساتھ ملا دیا کہ بلکہ اگلے دن میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کی بڑی فریاد وہ کہنے لگا کہ میں تو اب کافی دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ بھی یہاں مجھے بلی بنا دیتے اللہ میں یہاں مجھے کتا بنا دیتے اللہ بھی یہاں مجھے خرگوش بنا دیتے کیونکہ اگر میں بلی کتا خرگوش ہوتا کم سے کم مجھ پہ بم تو نہ مارے جائیں کم پر تو راہم کیا جاتے, انسانوں پہ رحم نہیں کیا جاتا یعنی ایک جانور ہے چڑیا گھر میں ہے وہ زخمی ہو گیا ہے اس کے لیے ڈاکٹر جا رہے ہیں دوائیں جا رہی ہیں انجیکشن جا رہے ہیں اور انسانوں کو ریضہ, ریضہ کیا جا رہا ہے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے نہ بچے کی تمیز ہے نہ عورت کی تمیز ہے نہ اپنے کی تمیز ہے نہ پرائے کی تمیز ہے بلکہ جو بھی سامنے آیا بس مان تو چلو فرینڈ ہے تو فرینڈلی کر کے ہم سوری کہہ لیں گے لیکن ہوش نہیں لیکن وہ سب سے پہلے اپیل یہ رہی ہے جی وہاں جو ایک چڑیا گھر ہے وہاں جا جانور رہتے ہیں اس کا خاص خیال رکھے تھے وہاں ہی نہیں بمباری ہونی چاہیے کتے اور بلیوں کا تحفظ بہت ضروری تو انہوں نے کہا کہ اللہ بھی ہاں، میں یہی دعا کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ میں خرگوش بن جاتا کوئی چوہا بن جاتا کوئی بلی بن جاتا کوئی کتا بن جاتا, کتا بن جاتا، تو کم از کم آنے والے دنوں میں بمبار سے تو بچ جاتا جب ہماری سوچ کا یہ عالم ہو تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ حرام ہونے کی دو وجوہ ہوتی ہیں یاد رکھیں کبھی لفظ ایک ہوتا لیکن اس کے پسے پردہ جو ہے نا جی اب جیسے آپ دیکھیں نا ویسے لکھیں شیر اور اسی طرح لکھیں شیر اب دیکھنے میں کوئی فرق ہے نہ لفظوں میں نہ لکھنے میں نہ نکتے میں نہ اس شیر کے اوپر بھی تین نکتے ہیں اور نیچے دو ہیں شیر لکھیں گے اوپر تین نکتے ہیں نیچے دو ہیں فرق کیا ہے شکل تو ایک جیسی ہے لکھا بھی ایک جیسا ہے ہر بھی ایک جیسے لیکن فرق تو دونوں کا تب پتہ چلے گا جب آپ شیر کے سامنے جنگل میں کھڑے ہوں وہ کسی جی نے پوچھا تھا نا ایک استاد نے اپنے شکر سے وہ کلاس میں پوچھا کہ سٹوڈنٹ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہو گیا اس نے کہا ایک میں پوچھتا ہوں آپ سے کوشچن ہے کہ تم اگر جنگل میں جا رہے ہو آگے شیر آ جائے تو کیا کرو گے تو اس نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں پھر تو وہ سب کچھ کرے گا میں کیا کروں گا اس نے کہا تو پھر میں نہیں کیا کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اسی میں کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اب دیکھنے میں تو شیر اور شیر میں کوئی فرق نہیں لیکن دونوں میں آسمانو زمین کا فرق اسی کو اب آپ قرآن میں دیکھیں اللہ پرماتے <سیخ> وسی کلین کا فروا جہنم زمرا تو جہنمی جو ہیں ان کو جماعت در جماعت جو ہے جہنم کی طرف چلایا جائے گا لفظ کیا ہے سیکھا سا کا سوکھ سیخ مانا چلانا اچھا اسی طرح کونتی زمرہ اور جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کو جنت کی طرف بھی چلا وہاں بھی لبو ہوئی ہے سیکھا اور وہاں بھی سیکھا لیکن دونوں کے چلانے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے جنت والوں کو عزت سے کرامت سے احترام سے لے جائیں گے اور جہنم والوں کو تو مار مار کے جہنم میں ڈالیں گے چلائے تو دونوں جی آ چلائے تو دونوں کیا لفظ ہو دونوں کے لیے اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ جیسے لمع ہے اس کی ایک اور آسان مثال بھی دی ہے انہوں نے کہا کہ جب وزیر آتا ہے کوئی منسٹر آتا ہے کوئی وی ریائی شخصیت آتی ہے تو آگے پیچھے پولیس اسکواڈ ہوتی ہے ریفل ہیں گنے ہیں موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہیں اور جناب آگے باقاعدہ سارے اعلانات ہیں سب کچھ ہے حفاظتی پیرا لگا اچھا اسی طرح کوئی خطرناک ڈاکو ہو تو اس کے لیے بھی اسکواڈ ہوتا ہے تو کیا دونوں برابر ہے اس کے لیے بھی آگے پیچھے جناب بختر بند گاڑیاں اور اس کے بعد اسکواڈ اس کے بعد جناب پولیس والے اور بالکل وہ اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے اس کا بھی احترام کیا جا رہا ہے اس لیے مسئلہ ساتھ ہوتا ہے اس لیے بات کو سمجھیں کہ ایک حرام ہے خست کی وجہ سے کہ گندی چیز ہے اس لیے اللہ نے حرام کر دیا خصط ہے فلیز ہے ناپاک ہے خسیس ہے اس کے مظاہر ہیں جسم پر بھی مزارات ہیں روحانی مزارات ہیں اس لیے اور ایک حرام ہے حرمت کی وجہ سے عزت کی وجہ سے جیسے اللہ کا حرم جو ہے حرم ہے حرم حرام سے کیا معنی کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ حرم میں حرام مہرم نے احرام باندھا ہے کیا معنی جو چیزیں احرام کے بغیر حلال تھی احرام میں حرام ہو گئی اس لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جی آدمی کہتا ہے کوئی آپ کہیں نا جی وہ یار فلاں آدمی آپ کو چھوڑو جی اس کا نام ڈال تو مانا یہ ہوتا ہے اس کا نام لینا گوارہ نہیں ہے اور ایک آدمی کہتا ہے جی وہ آپ کی والدہ ہے کیا بات کر رہے میری میری والدہ اسی لیے اندازہ کریں کہ اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت بخشی ہے اتنی عظمت بخشی ہے کہ اپنے گھر میں بھی بلاؤ تو کہو یا بنت فلاں کی بیٹی یا ام فلان یا ام سرد یا ام فلان یا اما فلان یا ام دیکھا نہیں یا ام بکر ام فلان ام عبد اللہ ام کے ارب میں آپ دیکھیں گے ماں جو ہے بیٹے کے نسبت سے پکاری جائے گی اس کے حوالے سے تو اسلام نے یہ عزت دی عورت کو کہ نام نہیں دیا اسلام نے کہا کہ ہاں وہ ضرورت ہے مجبوری ہے جیسے محدثین نے ایک روایت کرنی ہے حدیث بیان کرنی ہے تو مجبوری ہے جب تک راویہ کا نام نہیں لیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث کس نے سنائیے وہاں تو ہمیں مجبوراً کہنا ہوگا کہنا عائشہ رضی اللہ تعالی یا ان زینب رضی اللہ تعالی انہا پھر فرق کرنا پڑے گا کہ زینب سے مراد کون ہے کون سی بیوی زینب زینب بن سے جہاں ایک زینب تو حضور کی اپنی بیٹی بھی ہے زینب بن محمد ابوصفا بھی ہے اس لیے وہاں مجبوری ہوتی ہے کہ حدیث رسول ہم نے روایت کرنی اگر وہاں ہم نام نہیں لیں گے تو حدیث رسول میں نعوذ بلّہ شبہ ہو جائے گا اور شبہ ہو جائے گا تو حدیث کو کیسے ہم مانیں گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی حضرت بخشی ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام لیا فرمایا اس پہ عمرانا اور بھی ان سلا کا معافی پتنی وارن اور پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے پوری شان بیان کی ہے کہ اس بی بی نے منت مانی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہمارے لیے مسئلہ بھی کہ منت جائز لیکن منت اللہ کے لیے ہو غیر اللہ کے لیے بس فرض آپ منت ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں خیرات کروں گا میرا فلاں کام ہو جائے میں ایک مدرسے میں فلاں کتابیں خرید کر کے دے دوں گا میرا کام ہو جائے یا اللہ میں تیرے اتنے نوافل ادا کروں گا شکر کے بالکل جائز ہے لیکن نیت خالص. انی نظر کو لکا صرف تیرے منت مان ماں پی بتنی محل کا سمیاری حضرت عمران کی بیوی ہے اور بیوی مریم کی اما ہے اتنی شان والی ہے لیکن یہ بھی مسئلہ اسی آیت نے بتلا دیا کہ علم غیب ان کو نہیں ہے وہ کہتی اللہ ماں بھی بتنی جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی تیرے غلام بنا دوں گی تیرے عبادت کے لیے وقت کرتا کیا انی فی فتحبل منی یہاں یہ بھی ہمیں سبق دیا کہ جتنی عبادت کرو جتنی منت مانو جتنی نیاز اللہ کے نام پہ بھی مانو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرے اس لیے کہا کہ میرا نے تو قبول کر فتح کب منی ان کا انت سمی انت سمی الف اب قرآن پاک نے پورا واقعہ کیا بیان کیا کہ بی, بی کے ہاں جب وضاح ملوئی خدا کی شان ہے کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی اب یہ تو اللہ کی کہ یہ اللہ کا مقام دیکھیں حالانکہ وہ اللہ کے بھی منت مان کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن اللہ نے لڑکی دیکھا. اور اس کی بھی یہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر غم کا اظہار کرنا علامت یہودیت ہے علامت جاہلیت ہے علامت قبر ہے اور لڑکی کے پیدا ہونے پہ خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ علامتی مسلمان ہے علامت اسلام ہے اللہ نے نعمت ہے بچی ہو تو ٹھیک ہے لڑکا ہو ٹھیک ہے اگر ساری دنیا میں لڑکے ہی ہوتے تو ہم کہاں سے پیدا ہوتے تناسب ہی ختم ہو جاتا تناسل تمالت ہی ختم ہو جاتا اور بل کے باز علما نے تو یہ لکھا ہے کہ آدمی کے شادی کے بعد جس کے یہاں پہلی پہلی بچی پیدا ہو تو بلا کہتے ہو بڑی مبارک ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقائے نسل جو ہے وہ بھی تو اب بیٹیوں کی طرف سے ہے نا بیٹے تو پہلے فوت ہو تو اس لیے اب اللہ کی شان دیکھیں گے بی, بی نے منت مانی اور منت بھی اتنی بڑی کہ ما فی بدنی محررن تیرے نام پہ آزادی اب جناب بچی پیدا ہو گئی جب بچی پیدا ہوئی تو بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں اور اللہ کے آگے درخواست کر رہی ہیں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی اور میرا مولا اب یہ بھی جانتے ہیں کہ بہرحال جو بات مرد اور عورت میں ہے جو بات مرد میں ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے تیرے گھر کی آزادی کے لیے منت مانی تھی اب ایک عورت کا تیرے گھر میں ہر وقت رہنا اور ایک عورت کا بغیر محرم کے رہنا ایک عورت کا بغیر کسی محافظ وہ کے وہاں زندگی بسر کرنا لیکن میں اپنی منت سے باز نہیں آؤں گی میں نے جو منت مانی ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ مِنَ <الرَّجِيم> اور اللہ تیری پناہ میں ہے یہ بھی اور اس کی آگے ضروریت بھی شیطان رضیم کے وساوس کو حملوں سے بچا لینا اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے اس بی بی کو اس بچی کو قبول فرما لیا اب بچی بڑی ہونے لگی تو اب بی, بی سے اب حیران ہو گئی کہ بات تو ٹھیک ہے میں نے منت مانی ہے اب بچی بڑی ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ میں اس منت پہ عمل کروں آپ ان کو لے کے آئیں تو اس وقت حضرت ذکری علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت ذکریہ علیہ السلام جو ہے وہ رشتہ بھی ہے بیوی بی مریم جب ان کے پاس آئے مسجد میں اللہ کے اس گھر میں ان نے کہا جی میں نے منت مانی تھی یہ بچی اب حضرت بکریہ اسلام بھی اللہ کے نبی ہیں انہوں نے کہا تم نے منت مانی تھی تو ٹھیک اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جناب اب چونکہ اتنے شان والی بچی ہے کہ سارے جو اس وقت مسجد میں مدرسے میں لیکن انبیاء کی صحبت میں رہنے والے کون ہوں گے صحابہ وہ حضرت تکریہ کے صحابہ ہوں گے اس اللہ علیہ مجمائی وہ ان کے اسحاب ہوں گے یعنی اس درجے کے لوگ ہیں اور سب کے سب ٹوٹ پڑے انہوں نے کہا جی اس بچی کی تو میں کفاظت کی کیوں کہا اس بچی کی تو میں کفاظت کی کیوں کہا اس بچی کی تو میں کفاض نوز بلّہ اگر اسلام میں اگر دین میں دین انبیاء میں عورت کے مقام کا کوئی نوز بلّہ حقیر پہلو ہوتا کسی کو کیا لگتا ہے باپ کسی بھی لے جاؤ ایک بچی کو لے کے آ گئی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس کو مسجد میں رکھ لیں میں نے منت مانی تھی کیوں ہم تمہاری بچی ویلکم لے جاؤ تم لیکن صرف یہ نہیں کہ انکار نہیں کیا بلکہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ حضرت بھی ہربانی کرے اس کی کفالت ہمارے بھی مل گئے اب حضرت لکڑی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مشکل شکل ہو گئی یہ تو سارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بیوی بی مریم کی کفالت ہم کریں گے ان نے کہا اچھا بھائی ایک فیصلہ کرنا جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ ہوتا ہے قرآن اندازی کرنا جس کے نام اللہ قرآن نکالنے لیں وہ جھگڑا ختم سب کی سب راضی ہو گئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم کوے تھے راضی اچھا اب اندازہ کہہ رہے جناب کوڑا کیسے نکالا جا رہا ہے وہ ہمارا کوڑا تو نہیں تھا نا وہ تو پیغمبر کا کوا تھا نا ہمارے ہاں بھی کورے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا کہتے جی ٹاس کا ٹاس میں جس کو جتوانا ہو دونوں پر کیوں گے اسی کا نام ہوتا ہے کوئی ایک تو نکلے گی ہمارے ہاں بھی کو اندازیاں ہوتی ہیں اللہ دیکھتے نہیں انعام لگے ہوتے ہیں گاڑی انعام ہمیشہ ان کے نام آدمی کے نام نکلے گا ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے مثلاً ایک لاکھ ڈال ڈال کا ڈبا بیچنا ہے ایک نوے ہزار کے بعد ہی ہم نے وہ نمبر رکھا ہے یا ہم نے پچانوے ہزار کے وہ سیریل تو چل رہی ہے نا مگر آپ نے بندوں کو کہہ دیا کہ جب یہ پچانوے ہزار تک سودہ بچتے اگلا پھر آپ ابھی آب آ جانا لینا شروع کر دینا کسی نہ کسی کے نام تو آ ہی جائے گا پھر اس سے خریدیں گے اے یار تم کہاں لے جاؤ گے گاڑی کا مخواز بک تو کیا تم یہ بیس کی بیچ دو اب بھی بیس ہمارے ہاں تو یہ قرآن اندازیاں ہیں نا لاٹری ہے قرآن اندازیاں ہیں اور عجیب عجیب کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے نئے پھندے یہودیت نے نکالے ہیں کہ ہر بینک ہر بڑا ادارہ جو ہے وہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے نکل رہا ہے کیوں اصل سکیم دینے والا کون ہے پیچھے یہودی ہے اس سے ہمیں نفرت بھائی نفرت ہے تو سیدھی بات کرو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ ایک وزیر صاحب جو آئے نا جی کسی گرلز کالج کا افتتاح کرنے کے لیے تو وہاں کے انہوں نے تقریب بھی فرمانی تھی اور بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس سارے علاقے کے اس میں مولوی بھی تھے اور بھی تھے تو اب جناب اس وزیر صاحب نے لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے کہ بھی یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس نے کہا کہ طلب العلم فریض تتن علا کل مسلم و مسلم کہ حدیث رسول اللہ کی کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد ہو یا تو یہ حدیث پڑھی تو شاہ جی کو کسی نے وہ ٹیپ سنائی وزیر صاحب کی تو شاہ جی کا رات کو وہیں جلسہ تھا شاہ جی نے کہا کہ وزیر صاحب اپنے باپ کی بولی بولو میرے نانے کی بولی تو نہ بولا گا اور جنہوں نے تمہیں وزیر بنایا ہے تم اپنے باپ کی بولی بولو جو تمہارے روحانی باپ ہیں یہ تم من کیا لگا رکھا ہے تم نے اتنا بھی تمہیں پتا نہیں کہ اللہ کل مسلم من و مسلم اللہ کیا کرتا ہے کل کیا کرتا ہے مذاق کیا ہے مذاف کیا ہے تمہیں جار مجرور اور مرفوع کا پتا بھی نہیں تو پھر میرے نانے کی بولی کو تو خراب نہ کرو لو حدیث پڑھنا نہیں آتا تو یہ من تم تو نہ کرو کتنے لوگ ادان دیں گے شد اللہ محمد در اس بیچارے کو یہ بتا نہیں کہ پیچھے انا لگا ہوا ہے یہاں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا یہاں تو لا دے محمد الرسول اللہ کہنا اس کو نہیں بتاو شاید انا محمد الرسول اللہ لیکن اذان بھی نہیں چھوڑتے اذان بھی لا دیں الاٹ منٹ ہو جاتی ہے نا مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ آج کل جھگڑے ہوتے ہیں نا جی وہ جی فلانا چیئرمین ہی نہیں چھوڑا رہا تو مولوی سے کہ مسجد چھوڑ کے دکھا جس دن تو مولوی سے مسجد چھوڑوا دوں گی نا چیئرمین کو میں ہٹوا دوں یار اللہ کے بندے ایک بار مولوی مسجد نہیں چھوڑتا مولزم بیچارہ اپنا مینار نہیں چھوڑتا تو تم کہتے بھائی یہ بےچارے چیئرمینیاں اور تھانداریاں اور لدار نے چھوڑ دیا کل کی بات کرو تو بہر حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سب آئے اب یہ ہے پیغمبر کا قرآن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ مدری محمد مصطفیٰ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب قورا اندازی ہو رہی تھی کہ کون کفالت گریبی بھی مریم کیا اور وہ بتائیں برا کیا تھا مفسرین نے لکھا کہ حضرت زکریہ نے حکم دیا کہ کانے لے آؤ جس کی ہم قلم بنا کے لکھتے تھے بچپن میں آج کل تو خیر پین آ گئے آج کل تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں تو اب تو بہرحال ایسا دور آ نا جی کمپیوٹر آ گئے پھر اس سے لکھائی شروع ہو گئی اب تو اور ترقی ہو کہ آپ بولتے جائیں وہ خود بخود لکھتے جائیں اب تو آپ کو ہاتھ چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ صرف بولتے رہیں آپ بولتے رہیں ٹائپ ہوتی جائے گی خود بخود جو ہے وہ لکھا جائے گا تو بہرحال اللہ تکریہ علیہ السلات وسلام نے ارشاد فرما بحری تشریف لے کے بات کر لیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے نا عید مستح عقل ادم مسجد میں کیوں آتا بے چارہ عقل ہوتا اب مسجد میں غریب کیوں آتے ہیں کہیں ڈنر میں بیٹھا ہوتا کسی کلب میں ہوتا کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو عقل سے بھی پیدل ہوں اور جیب سے بھی خالی ہوں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہتے ہیں مکیش صاحب ہمارے دوست بن ہی ہو سکتے ہیں جو عقل سے مفلس ہوں اور جیب سے خالی اگر جیب میں پیسے ہیں تو ہمارے پاس کیوں آئے گا اگر اس کو عقل ہے تو یہاں کیا کرنے آئے گا دال خانے آئے گا مولیوں کے پاس تو بہرحال یہ ہے کہ اب جناب نا قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کہ میں مدنی وہ کیا منظر ہے اللہ بتا رہے ہیں حضور کو کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو قلم اور ہر قلم پہ نام لکھ دیتے ہیں ہر قلم پر نام لکھ دیتے ہیں فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں اچھا جی پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا بھئی یہ قلم جو ہیں سارے کے سارے اکٹھے کر کے پانی میں نہر میں ڈال دیتے ہیں جی نہر میں قلم ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا جو قلم جو ہے نا پانی پہ رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف لیکن جو قلم مشرق سے مغرب کی طرف یعنی مغرب سے مشرق الٹا چلنا شروع ہو جائے اوپر وہ صرف بی بی مری کی بالت کرے گا ہاں. بھائی پانی کا بہاؤ جب نیچے ہے تو قلم تو سارے نیچے جائیں گے قلم اوپر کیوں جائے گا انہوں نے کہا بس یہ کو اندازی ہوگی کہ قلم پہ نام لکھ دیتے ہیں حضرت نام لکھ کے جو پانی میں ڈال دیں گے تو مٹ جائے گا پانی تو دھو ڈالتا ہے نا پانی میں جو نام لکھ کے ڈال دو لیکن اللہ تبارک بتالا چاہے اب لکھنے والا پیغمبر ہو تو پانی پہ لکھتے لکھنے والا عمر ہو تو لکھا نہیں دریاؤں کو خط لکھ دیے دریا پڑتے اگر حضرت عمر کا لکھا ہوا دریا پڑھ سکتا ہے تو پھر حضرت زکری کا لکھا ہوا بھی توڑ سکتا ہے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا جی کلمٹ نے کہا جی ٹھیک ہے یہ تو ایک ایسی بات تھی نا کہ جس کا پھر کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا بھی جس کی قلم دریا کے بہاؤ کے خلاف اوپر تیرنا شروع کر دے اور اللہ کی حکمت دیکھیں جناب اچھا بعض اللہ نے کہا کہ اس میں بھی بڑی گہرائی تھی اور گہرائی تھی کہ ایک تو وہ نہریں ہیں جو دنیا میں چلتی اب دنیا میں جتنے دریا ہیں یا نہریں سیدھی بات ہے اوپر سے نیچے کو چلیں یعنی جو اوپر والی جادب ہے وہاں سے پانی آئے گا اور نیچے جائے گا ایک کھلی سی بات جیسے مکہ ہے مواللہ اونچی جگہ ہے مسفلا نیچی استھل سے نیچی والی جگہ ہے تو جب بھی وہاں سے سیر آتی تھی اسی طرح گزرے گی مسیال مسفلا ملا اعلیٰ خدا کدئی تو یہ وجہ جو ہے تو لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی نا جی اللہ پاک فرمائیں گے جنات من تحتها الانہار تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کی نہر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مومن اگر کہے گا کہ یوں چلو تو یوں چلے گی یوں کہ یوں چلو تو یوں چلے گی مومن کہے گا میں تو پہاڑ پہ ترا سیر کے لیے جا رہا ہوں تم بھی اوپر آ جاؤ نہر اوپر آ جائے کیونکہ جو مانگو گے جو حکم کرو گے وہ ملے گا تو اللہ نے فرمایا کہ بی بی مریم بھی تو جنت کی عورت تھی نا بی بی مریمبی تو حضرت یعنی عمران کی بیٹی ہے اور پھر ایک پیغمبر کی ماں ہے پھر صدیقہ ہے اللہ پاک نے اس کے کفالت کے لیے بھی جو انتظام کیے وہ جنت والے انتظام ہیں کہ جو قلم اوپر چلے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا ورنہ نیچے والا کفالت کا ہی نہیں اب جناب قلم ڈالے گئے خدا کی شان ہے کہ حضرت تکری علیہ السلام کا قلم نکلا اب امیا کو تو کوئی شکست نہیں دے سکتا نا اللہ کا نبی جو موجود ہے اور اللہ تبارک مطالعہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بی, بی مریم جو شان والی بی, بی ہے شان والی عورت ہے اس کی کفالت بھی تو شان والا گھر کریں یہ کوئی عام لڑکی کو ہے نہیں تو اس کی تربیت جو ہے وہ عام گھرانے میں نہیں ہوگی بد نبوت کے گھرانے میں سے اس لیے حضرت رقری علیہ السلام نے بی بی کو لے لیا اپنی کفالت میں آگئے بڑی تفصیل سے پرانے پاک میں ہے اب جناب اس عورت کا اسلام میں اور دین میں اور شرائ انبیاء میں مقام دیکھیں کہ حضرت رکریہ علیہ السلام نے اس کا انتظام کیا اپنے عبادت کے ساتھ جو کمرہ تھا اس کمرے کو مخصوص کر دیا کہ بی بی مریم صاحبہ کو مسجد میں بھی نہ رکھیں کیونکہ جب بڑی ہو جائیں گی تو بعد اوقات عورتوں کے مسجد میں نہیں گزارے جا سکتے تو اور دور بھی نہ رکھیں کہ ہر وقت میری نظر میں رہیں میرے تصوروں میں رہیں مجھے احتیاط رہے حفاظت رہے کہ بی بی صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے محفوظ ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے تو اب جناب جب بی بی صاحبہ کو وہاں بٹھاتے تو حضرت ذکری علیہ السلام اتنی احتیاط اتنی احتیاط فرماتے تھے جب کہیں باہر جانا ہوتا تالا لگانا اب یہاں نے اب دیکھو نا جی ایک الٹی سوچ ہوتی ہے کہ دیکھو جی آدمی گھر کو تالا لگا دے اندر عورت ہے تمہاری قیدی ہے تو تم قیمتی چیزیں جہاں رکھتے ہو کمرے میں وہاں تالا لگاتے ہو وہ تو لگا دی تال لگا دو کھلا چھوڑ دو بلکہ چابی جب جاؤ تو گھر کے باہر لٹکا کے چلے جاؤ تم نے اچھی گاڑی خریدی ہو تو ایک تو گیراج کا تالا ہو ایک تیری گاڑی کا تالا ہو ایک سپیشل لاک ہو اور اس کے بعد ایک چور سوئچ ہو جس کا سوری تمہیں پتا ہو گاڑی کے لیے اتنا ہی فائدہ تھا عورت تمہاری نزدیک اتنی پہ قیمت ہے من پی سوچ سے کیوں سوچا جاتا ہے مثبت سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے ہو کہ اسلام نے اس کو عزت اتنی بڑی دی ہے کہ تکری علیہ السلام نے اس کو محراب میں جہاں عبادت کا کمرہ ہے وہاں بٹھایا ہوا ہے اچھا خدا کی شان ہے کہ تکری علیہ السلام اللہ کا قرآن فرماتا ہے کلبا رض کا مری ان نالت اللہ ان شا ری صاخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت تکری علیہ السلام آئے اور جب بھی حضرت داخل ہوتے کل وجر انتہا رض کا یہاں لفظ ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ رض جو ہے یہ عام ہوتا صرف اس سے مراد حل نہیں ہوتا جیسے اللہ تبارک پیغمبر ابراہیم علیہ السلاد اسلام نے دعا کی تھی بک مینار